جی جناب حضرت اللہ مفتی صاحب ہماری بہن مسجد شاہ نے ایک سوال کیا تھا یہاں پر کہ عیسائیوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت کیوں ہے اس بارے میں ذرا ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیر آ, ان کو مسلمان ہونے کی ضرورت یوں ہے کہ ان کو جنت چاہیے اگر جنت چاہیے تو مسلمان ہو جائیں جنت چاہیے تو نہ ہو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اپنی چوائس ہے آ, چونکہ سیدنا عیسیٰ رح اللہ علیہ السلاۃ و تسلیم جو ہیں وہ یہ ان کو فرما گئے تھے کہ لوگوں میرے بعد یا احمد میرے بعد جو نبی اللہ کا محبوب آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا تو اس کی تم لوگوں نے اتباع کرنی ہے انجیل میں بے شمار مواقع پر آقا آکا کریم کی اتباع اور ان کی آمد کے تذکرے تھے اور بہت تبدیلی کی گئی بہت تحریفات کی گئیں لیکن ابھی تک بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے انجیل میں موجود ہیں اب بھی اے اے اے یعنی اگر کہ انہوں نے نام بدل دیے نام کچھ بھی رکھ لیے تو اب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کسی نہ کسی شکل سے موجود ہیں انجیل برنا جو ہے وہ, وہ ہے تو وہ بھی محضر شدہ لیکن سب سے کام تحریف اس میں ہی ہے تو اس میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ اللہۃ و کا یہ مبارک قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بنی فرائی والوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا لوگوں میں جا رہا ہوں میرا وقت آ گیا ہے کیوں کہ میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کہ میرے بعد وہ عزتوں والا احتراموں والا شانوں والا عزم والا نبی آنے والا ہے کہ جس کی نالین تسمے باندھنے کے بھی آبل نہیں اللہ اکبر انبیاء جانے میرے آقا کی شان اولیاء صحابہ جانے میرے آقا کی شان یہ لوگ بےچارے کیا جانے یہ یعنی کنو کے مینڈک ہیں ان کیا پتا میرے آقا کی شان ابھی آکاشیانہ بات پڑھ رہے تھے کہ اپنے حادث پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کو ناپنے والوں کچھ خدا کا خوف کیا کرو تو اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانت انبیاء اکرام بیان کرتے گئے اور لوگوں کو بتاتے گئے اس لیے چونکہ اگر وہ الفیسہ کو مانتے ہیں تو انہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے کیونکہ ان کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میرے بعد جو نبی آ رہا ہے وہ نبی ہے شانوں والا ہے اضمتوں والا ہے جیسا کہ ایک واقعہ میں میں نے پڑھا کیونکہ رتیشہ خوبصورت تھی، سارے نبی خوبصورت ہوتے ہیں ماشاء اللہ الحمد للہ لیکن سبحان اللہ وہ بھی بڑے خوبصورت تھی. میرے کہتے ہیں کہ میں رات کی رات میں جب ملا تو دیکھا کہ ان کے ڈونگریا لال ہیں اور نور نکل رہا ہے سیا کالے ہیں اور یوں نور کے قطرے گر رہے ہیں جیسے ابھی ہم سے نہا کر نکلے ہیں چینا یہ ہی سب بڑے خوبصورت تو کسی عورت نے دیکھا خوبصورت چہرہ ڈونگریالے بال نورانی چہرہ سیاہ بال تو کہتے قربان جاؤں اس ماں کی گود پر جس گود میں عیسیٰ پلا ہے تو حضرت عیسیٰ نے سنایا ہاں واقعی میری ماں بڑی عزمتوں والی ہے شانوں والی ہے لیکن میں قربان جاؤں اس پر جو قرآن پڑا کرے گا اور اخبار نے لکھا میں قربان جاؤں اس پر کہ جس گود میں محمد عربی پلیں گے تو اس لیے آقا کریم صلی صلیم کی شانیں ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے گئے ہیں اور زندگی کا مقصد ہی میرے آکا کی آمد کے چرچے تھے تو اس لیے اگر عیسائی اور تیسرا کو مانتے ہیں تو تب بھی میرے آقا کو ماننا چاہیے اور اگر رب کو مانتے ہیں تب بھی میرے آکا کو ماننا چاہیے اور اگر جنت لینی ہے تو تب بھی میرے آکا کو ماننا چاہیے مان کے مسلمان ہونا چاہیے یارو یارو انڈر اسکور